اوزب من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خالق كل شيء وهو على كل وکیل لہو له دسماوات ولد ولدین کفروب آیاتِ الکم الُ الُ الُ الُ قل افغیر الله تأمروني،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 ول اردمیانق قب یومل قیامت و سماو تو متویا تم بھی یمی نہو و عما یو مقصد سورہ ظمر کا اثبات ال توحید بالآ اور مشرقین کے شبہات کی تردید ہے بالخصوص مشرقین کا مشہور شبہ جو وہ شرک کے جواز پر اپنے لیے پیش کرتے ہیں کہ ہم ان عالحہ کی ان بتوں کی ان باباؤں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے وسیلے ہیں ہم انہیں فریاد کرتے ہیں اور یہ ہماری فریاد اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں سورہ ظمر یہ ان کے اس دعوے اور ان کے شبے کی تردید میں مکمل صورت ہے جس میں توحید کا بیان ہے یہی وجہ ہے کہ صورت میں بار بار دعوے توحید یہ ذکر کیا گیا ہے اور اسی دعوے پر دلائل صورت پانچ ابواب پر مشتمل ہے یہاں تک ہم چار ابواب یہ پڑھ چکے ہیں پہلا باب آیت نمبر بیس تک دوسرا باب آیت نمبر اکیس سے آیت نمبر سینتیس تک تیسرا باب آیت اٹھتیس سے پینتالیس چوتھا باب آیت چھیالیس سے اکسٹھ یہاں سے پانچواں باب ہے اور یہ سورت کے اختتام تک ہے ہر باب میں دعو توحید ذکر کیا گیا اور قرآن مجید کی طرف ترغیب دی گئی مقصد یہ ہے کہ توحید جب تک قرآن بیان نہ کیا جائے تو انسان کا عقیدہ درست نہیں ہوتا جب تک قرآن بیان نہ کیا جائے شرک کی تردید نہیں ہو سکتی قرآن کے ذریعے عقیدہ راسخ ہوتا ہے اور قرآن کے ذریعے شرک سے نجات ملتی ہے یہ تو یہاں سے پانچواں باب ہے اور یہ سورت کے اختتام تک پہلے دعوے توحید اور اسی دعوے پر دلیل عقلی آیت نمبر چونسٹھ میں بلکہ 63 میں جو آیت کا دوسرا حصہ ہے ولدین کفرو بیات اللہ تخویف دی ہے تخویف دی ہے مشرقین کو رایت نمبر 64 میں زجر شرک دیا گیا ہے اور آیت نمبر 65 میں دلیل وہی ذکر کی گئی ہے توحید پر اور رد شرک پر دلیل وہی توحید پر اور رد شرک پر یہ ای پھر آیت نمبر چھیاسٹھ میں یہ پھر دعوی توحید ذکر کیا گیا ہے بل اللہ حفاظت وکم من الشاکرین پھر رایت نمبر ستاسٹھ میں یہ پھر زجر دیا گیا ہے بے شرک اور شرک کا سبب ذکر کیا گیا کہ آخر مشرقین یہ شرک کرتے کیوں ہیں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے یہ اللہ کو پہچانا جاتا تھا قرآن میں اور یہ قرآن کے قریب نہیں آتے تو جب اللہ کو انہوں نے نہیں پہچانا اور اللہ کی تعظیم انہوں نے نہیں کی اور اللہ کو اللہ کی جو مناسب تعظیم تھی وہ انہوں نے نہیں پہچانی تو پھر شرکی کرتے رہیں گے اور پھر آیت نمبر 68 سے تخویف اخروی تفصیلن یہ شروع کیا جاتا ہے تخویف اخروی اور آخرت کے احوال یہ سورت کے اختتام تک بیان کیے جاتے ہیں اور پھر آخری آیت میں جو آخری جملہ ہے توحید پر سورت کا اختتام ہوتا ہے اللہ خالق کل شعی ان وہ اعلی کل شعیع وکیل یہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر ایک چیز کو بلکہ یہ آیات جو یہ آیت ہے تو یہ دلیل دلیل عقلی دعوی توحید پر پھر اس کے بعد جو آیت ہے لہو مقالد السماوات ول یہ بھی دلیل اقلی و لقد اوہ یہ علیہ و الین یہ دلیل وحی بل اللہ فاب یہ ثمر دلائل اور یہ اصل دعویٰ ہے کبھی قرآن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پہلے دعویٰ ذکر کرتا ہے اور اس پر دلائل اور کبھی یوں کہ پہلے دلائل ذکر کر دیے جاتے ہیں اور پھر اس سے جو نتیجہ برآمد کیا جاتا ہے تو اصل میں وہ نتیجہ وہ بھی دعوی ہی ہوتا ہے تو بل اللہ فعبد وکم من شاکرین تو اس میں بطور نتیجہ کے دلائل کا نتیجہ ذکر کیا گیا ہے پہلے دلیل اخلی اللہ خالق و کل شعین اللہ پیدا کرنے والا ہے ہر ایک چیز کا وہ ہوا آلہ کل شی ام اور یہ اللہ ہر ایک چیز پر ذمہ دار ہے ہر ایک چیز کا ذمہ دار اللہ ہے ہر ایک چیز کا کارساز اللہ ہے لہو مکالد السماوات یہ تصرف بھی اسی کا ہے لہو مقالید السماوات ول ارد خاص اسی اللہ کے لئے ہیں اور جار مجرور کو مقدم کیا ہے لت تخصیص لہو مقالید السماوات ول ارد خاص اس اللہ کے لئے مکالد السماوات ول ارد یہ جی چابیاں ہیں آسمانوں کی ول اور زمین کی مکالد مفسرین دو معنی کرتے ہیں یا تو مقالید کا معنی مفاتی یعنی چابیاں کنجیاں اور یا مقالید کا معنی خزائن، خزانے لہو خزانے و مقالید السماوات ارد خاص اس اللہ کے اختیار میں ہیں چابیاں آسمانوں کی ول اور زمین کی زمین اور آسمان کے جتنے خزانے ہیں تو ان سارے خزانوں کی کنجیاں اور ان کی چابیاں یہ اللہ کے پاس ہیں جیسے سورہ انعام آیت نمبر انسٹھ میں ذکر کیا گیا تھا وند ہوں مفات حلغیبی لایا علما اللہ وہاں پہ بھی ہم نے یہی دو معنی کیے تھے اور خاص اللہ کے پاس ہیں غیب کی چابیاں لمحا اللہ کہ اللہ کے بغیر اسے کوئی نہیں جانتا تو زمین اور آسمان کے جتنے خزانے ہیں ان خزانوں کا تصرف اور اختیار اللہ کے پاس ہے یا خاص اسی اللہ کے اختیار میں خزانے آسمانوں کے ول اور زمین کے حاصل دونوں معانو مانی کا ایک ہے چابیوں کا علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے اور خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں سورہ حجر آیت نمبر 21 میں ذکر کیا گیا تھا وہ من شعین اللہ دنا خزن ہر ایک چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ سید علی حجویری رحمہ اللہ وہ داتا گنج بخش ہیں اللہ کے پیغمبر تو کہتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر پچاس میں گزرا تھا کہ کلکم عندی خزائن اللہ اے پیغمبر اعلان کریں میں تم لوگوں کو یہ نہیں کہتا اور میرا یہ دعوی نہیں ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں زندہ پیغمبر امام الانبیاء وہ زندہ ہو کر بھی ان کے پاس خزانے نہیں ہیں لیکن ان کا امتی سید علی حجویری رحمہ اللہ مر کر بھی وہ لوگوں کو خزانے بخشتا ہے داتا گنج بخش تو شرک یہ نہیں تو اور کیا ہے شرک کے کوئی سینگ تو نہیں ہوتے یہی تو شرک ہے اور قرآن کہتا ہے لہو مقالید السماوات والارض خاص اسی اللہ کے اختیار میں ہیں خزانے آسمانوں کے ول اور زمین کے اور پھر بعض لوگ شرک کے جواز پر کہتے ہیں یہ جو بڑے بڑے علماء یہ سید علی حجویری کے لیے جو داتا گنج بخش کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو کیا بڑے بڑے علماء کی کوئی اصطلاح استعمال کرنے سے شرک جائز ہو جاتا ہے یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو جو کبرا کہتے ہیں تو یہ بھی جب شیخ ابد القادر جیلانی کا نام لکھتے ہیں تو غوث العظم لکھتے ہیں یہی تو شرک ہے یہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور ان کے لکھنے سے اور ان کے کہنے سے شرک جائز نہیں ہو جاتا مقالید بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مقلید یا مقلاد اس کی جمع ہے یعنی وہ اسے عربی لفظ سمجھتے ہیں کہ یہ عربی لفظ ہے اور اس کا واحد وہ بھی عربی لفظ ہے یا تو اس کا واحد مقلید ہے یا مقلاد ہے جیسے غریب القرآن میں سجستانی وہ کہتے ہیں مقالیت اس کی اس کا واحد مقلیت مقلاد یا مقلد ہے یعنی بعض علماء کے نزدیک یہ عربی لفظ ہے اور اس کا واحد ان الفاظ کے ساتھ آتا ہے لیکن بعض علماء لغت کے ماہرین جیسے غریب القرآن میں ابن خطیبہ اسی طرح ان کی کتاب ہے تعویل و مشکل القرآن ابن قطبہ دو سو چھیتر ہجری میں گزرا ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ فارسی لفظ ہے جس طرح فارسی لفظ میں اور یہ فارسی سے عربی میں آیا ہے جیسے ہم قرآن میں بعض الفاظ کے متعلق کہتے ہیں سورہ فیل میں جب ہم بیان کرتے ہیں کہ سجیل یا سورہ حجر میں ہم نے بیان کیا تھا کہ سجیل اصل میں فارسی زبان سے آجمی زبان سے عربی میں یہ لفظ آیا ہے سجیل سنگ گل ہے سنگ گل یعنی مٹی سے بنایا گیا پتھر تو یہاں پہ مکالیت یہ جمع ہے اصل میں اقلید کی ابن قطبہ کہتے ہیں اقلیت اور یہ فارسی سے معرب ہے فارسی سے عربی میں آیا ہے اور فارسی میں چابی کو اقلید کہتے ہیں اکلید یا کلید کہتے ہیں اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑے کلیدی عہدوں پر فائز ہیں کلیدی تو کلیدی یعنی بڑے اہم عہدوں پر یا ہم کہتے ہیں کلیدی خطبہ جب ہم کسی کی نوٹ ایڈریس کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی وہ جو ابتدائی کلمات ہوتے ہیں کسی بھی پروگرام میں تو ہم کہتے ہیں کی نوٹ ایڈریس کلیدی خطبہ یا جو اہم مہمان ہوتے ہیں تو ان کا جو بیان ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اکلید چابیوں کو کہتے ہیں اور یہ فارسی زبان سے عربی میں آیا ہے لہو مکالد اس سماوات خاص اس اللہ کے اختیار میں ہے چابیاں آسمانوں کی ول اور زمین کی تو اب تخویف و الدین کفرو بھی اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا آیتوں سے مراد قرآن ہے اور آیتوں سے مراد دلائل ہیں یہ جی اللہ کے دلائل سے انکار کیا قرآن کی آیتوں سے انکار کیا الاقل خاصرون یہ لوگ یہی تاوانی ہیں اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں اور سب سے بڑا خسران وہ کیا ہے وہ شرک اختیار کرنا ہے اور شرک میں واقع ہونا ہے اسی لیے اگلی آیات میں اسی خسران کا کہ جو سب سے بڑا تاوان اور نقصان ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ جب انسان کے اعمال رائے گاں ہو گئے انسان کے اعمال اکارت چلے گئے تو یہی سب سے بڑا خسران ہے انسان جنت سے محروم ہو گیا اور دا جہنم چلا گیا یہ سب سے بڑا خسران ہے جب انسان اسی عقیدے کے ساتھ دنیا سے چلا جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے نہیں بخشتا کبھی بھی وہ جہنم سے نہیں نکلے گا یہی سب سے بڑا خسران اور تاوان ہے دنیا میں بھی نقصان اور تاوان اور آخرت میں بھی کل کہہ دیجئے پیغمبر افغیر اللہ زجر بے شرک یا افغیر اللہ یہ آیا بغیر اللہ کے آیا علاوہ اللہ کے نی تم مجھے حکم دیتے ہو اعبدو کہ میں ان کی عبادت کروں ائ ہل جاہلون اے جاہلوں اور مشرقین یہی چاہتے تھے کہ آپ تھوڑی سی نرمی کریں ہمارے ان آلیہ کو کہ آپ ان کا برا بلا نہ کہیں ان کو برا نہ کہیں رسول اللہ کے ساتھ اختلاف کی بنیادی وجہ ہی یہی تھی اور آج بھی لوگ بعض کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا توحید بیان کرنے کا کارنامہ سر انجام دیا ہے کیسے کہ اصل توحید تو ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین یہ تو مبہم توحید ہے توحید یہ ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے اسی طرح نظر و نیاز کا مستحق صرف اللہ ہے یہ سر صرف اللہ کے سامنے جکے گا یہ بدن صرف اللہ کے گھر کے ارد گرد گھومے گا طواف صرف اللہ کے گھر کا ہوگا لیکن ساتھ میں یہ بھی تم نے اقرار کرنا ہے کہ سید علی حجویری وہ آجز ہے وہ داتا گنج بخش نہیں ہے شیخ عبد القادر جیلانی وہ غوث الاظم نہیں ہے فلاں بابا یہ تمام بابا جن کو یہ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں نہ تو وہ اولاد دینے کے ذمہ دار ہیں نہ تو وہ دانوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں نہ کسی سے بیماری دور کر سکتے ہیں نہ کسی کو اولاد دے سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یا محمد نہیں کہا جائے گا اور یا محمد کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا جب تم ایسا بیان کرو میں تمہیں تب مانوں اور تب تمہارے توحید کا اعتراف کروں یہ کیسا توحید ہے وہ ہمارے ایک ساتھی تھے تو اس کے سامنے کسی نے اسی طرح دعوی کیا تو اس نے کہا چلو آؤ چلتے ہیں تو گئے وہ ایک جگہ پہ کہ جہاں پہ ایک بابا کی زیارت بنی تھی تو اس سے کہا کہ تم توحید بیان کرنے کا دعوی کرتے ہو چلو بابا کے اس قبر سے یہ جنڈا کوئی نہیں ہے ذرا بابا کے اس قبر سے یہ جنڈا یہ اتار دو اور یہ غلاف جو چڑھایا گیا ہے ذرا اس غلاف کو نیچے اتار دو تو اس نے کہا نہیں نا یہ تو ممکن نہیں ہے تو اس نے کہا یہی تمہارے توحید کا اصل امتحان یہی ہے تمہارے دل میں بھی یہی بات یہ چھپی ہوئی ہے کہ اگر میں نے ہاتھ لگایا کہیں ہاتھ شل نہ ہو جائے کل افغیر اللہ تم یہ ایسے کھوکھلے دعوے تو ہر کوئی کرتے ہیں کل کہہ دیجئے پیغمبر یہ آیا بغیر اللہ کے تمرنی یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں یہ عقیدہ راسک ہو چکا تھا اور اللہ کے پیغمبر انہیں یہی جو شرک کے اڈے تھے اور شرک کے درگاہ تھے انہیں مسمار کرنے کے لیے بیچتے تھے اور یہ حکومت کا کام ہے کہ حکومت جب توحید والی حکومت ہو تو یہ سارے شرک کے اڈے یہ اڑا دیے جائیں اور یہ مسمار کر دیے جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں سی مسلم کی روایت ہے ابو الحیاج الاسدی سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ اب آسوکا باسنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہیں اس کام پہ نہ بھیجوں جس کام پہ مجھے اللہ کے پیغمبر بھیجا کرتے تھے وہ کیا تھا کہ اللہ تدا تمسالن اللہ تمست ہو کہ جب بھی کسی بت کو دیکھو اسے مسمار کر دو اسے ختم کر دو ولا قبر مشرف اللہ سویتا اور جو قبر بھی اپنے شرعی حدود سے وہ بڑی ہو اسے برابر کر دو لیکن آج اس ملک میں قبر پرستی بڑی عام ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں یہ کہ آیا بغیر اللہ کے تمرون نی تم مجھے حکم دیتے ہو اعبد بدھ کے میں عبادت کروں اے جاہلوں یہ تو جہالت ہے سورہ کافرون میں انہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کل یا ائیو حل کہہ دیجئے پیغمبر اے کافروں تو بعض کہتے ہیں یہ بڑی سختی کرتے ہیں تو کیا کہیں اے مسلمانوں کہیں کہ شرک کو اسلام کہیں توحید کہیں آبدو میں عبادت کروں ائیو حل جاہلون اے جاہلوں و لقدوہ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ الین من قبلک دلیل وحی توحید پر اور رد شرک پر و لقد یہ علی ولادین قبلک اور تحقیق وہی کی گئی ہے آپ کی جانب اے پیغمبر وہ اللّین امن قبلک اور ان پیغمبروں کی جانب کہ جو آپ سے پہلے تھے یعنی یہ تمام پیغمبروں پر کی جانے والی وہی ہے اور اس پر تمام پیغمبروں کا اتفاق ہے وہ کیا ہے لائن اشرکتا کہ اگر تو نے شرک کیا ہر پیغمبر کو اللہ نے یہ وہی کی تھی کہ اگر اے پیغمبر تو نے شرک کیا لئے بتن نہ تو ضرور ب ضرور برباد ہو جائیں گے تمہارے عمل و لکون خاصرین اور ضرور بضرور آپ ہو جائیں گے تاوانیوں میں سے نقصان اٹھانے والوں میں سے پیغمبر کے اعمال شرک کے ساتھ برباد پیغمبر کے عمل وہ شرک کے ساتھ برقرار نہیں رہ سکتے میرے اور آپ کے اعمال ان کی کیا حیثیت ہے سورہ انعام آیت نمبر اٹھاسی میں بھی گزرا تھا ولو اشرکو لہبتا ان مکان یا اٹھارہ پیغمبروں کا تذکرہ ہوا تھا اور پھر اللہ نے ان اٹھارہ پیغمبروں کے ذکر کے بعد یہ جملہ ذکر کیا تھا ولو اشرکو ولو لو اشرکو لو یہ ممتنعات کے لیے کہ بالفرض فرض سپوز بھی لئن اشرکتا بالفرض فرض اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال برباد وہاں پہ اور اگر ان پیغمبروں نے شرک کیا تو ان کے اعمال برباد اور شرک کے نقصانات ہم نے جگہ جگہ کم از کم یہ دس نقصانات یہ تو ہر مسلمان کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے الف باتا کی طرح یاد ہونے چاہیے سورہ بقرہ میں دو سو اکیس نمبر آیت میں شرک کا ایک نقصان ذکر کیا تھا کہ مومن اور مشرک کا موحد اور مشرک کا نکاح نہیں ہوتا شرک کرنے والوں کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا ولان کی احل مشرقات سورہ نسا میں دو آیات میں اڑتالیس میں ایک سو سولہ میں کہ شرک کو اللہ نہیں بخشتے اگر شرک پر موت آ جائے شرک کی بخشش نہیں ہے ہمیشہ جہنمی ہے ان اللہ یق فروش ر کبھی کلی میشا یا اگر کسی شخص کی موت گناہ کبیرہ پر ہوئی ہو ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا لیکن شرک پر موت آئے بخشش نہیں ہے سورہ معدہ آیت نمبر بہتر میں کہا تھا مشرک پر جنت حرام ہے ان نہ میوشرک بلّہ فقد ہر رم اللہ علیہ جن پر جنت حرام ہے سورہ توبہ شرک کی تردید پر ایک بڑی جامع صورت تھی سورہ انعام میں یہ آیت آیت نمبر اٹھاسی ولو اشرکان اور اسی کے ساتھ ہم یہ آیت سورہ زمر کی بھی پڑھتے ہیں آیت نمبر پینسٹھ لین اشرک تلیہ لن من الخاسرین سور توبہ میں برا و رسولی و الناس ان رسولی بری من المشرکین و کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی طرف سے مشرقین کے ساتھ اعلان براعت ہے آج کا مولوی مشرق کے ساتھ براعت نہیں کرتا لیکن اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا اعلان بائیکاٹ ہے اور پھر آیت نمبر اٹھتیس میں کہا تھا انشرکون فلا ہے اور آیت نمبر ایک سو تیرہ میں ماکان البی ودین آمنس تخر مشرقینا ولو کان الی قربا اسی طرح سورکمان آیت نمبر 13 میں ان شرک الم نازیم اور ان دو صورتوں میں لقمان میں اور سور عن میں کہ ماں باپ اگر شرک کی دعوت دے و جہدا کا آلہ انتشری کبھی مال سل کبھی علمن فلا تو کم از کم یہ نو دس شرک کے جو نقصانات ہیں تو یہ تو ہر مسلمان کو یہ یاد ہونے چاہیے اور قرآن میں اگر بندہ دیکھتا ہے تو اس سے زیادہ بھی ہے یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں لئین اشرک تلیہ بتن اے پیغمبر اگر تو نے شرک کیا تو آپ کے اعمال اکارت اور آپ کے اعمال رائے اور برباد ہو گئے اور لام تاکید نون تاکید ثقیلا کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے ضرور بزرور ایسا ہوگا من نلخاصرین تو عبادت کس کی کرنی ہے بل اللہ فد اور لفظ اللہ جو یہاں پہ مفعول ہے تو اسے مقدم کیا ہے حسر کے لیے اس طرح عیا کنابدو میں ہم مانا کرتے ہیں اور اس صورت میں بار بار گزرا خالص اللہ الدین بار بار آبدو کے ساتھ کہ میں عبادت کروں خاص اسی کے لیے عبادت کرنے والا تو یہاں پہ بل اللہ فعبد بلکہ خاص اللہ کی فعبد آپ عبادت کریں اے پیغمبر وکم مینت شاکرین اور ہو جائیں مینت شاکرین شکر گزاروں میں سے اور شکر گزاری یہاں پہ یہ ہے کہ اے اللہ کہ آپ نے کتنا میٹھا عقیدہ ہمیں نصیب فرمایا ہے کہ آج اگر ہم توحید والے نہ ہوتے آج اگر یہ عقیدہ اللہ تو نے ہمیں نصیب نہ کیا ہوتا اور ہمارا سینہ اس عقیدے کے لیے نہ کھولا ہوتا تو آج کبھی یہ سر کسی ایک پیر کے قدموں میں جکا ہوتا اور کبھی کسی دوسرے پیر کے قدموں میں جکا ہوتا کبھی ایک بابا کی نظر و نیاز کرتے ہوتے اور کبھی دوسری دوسرے بابا کی نظر و نیاز کرتے ہوتے کبھی ہماری خواتین کی عزتوں پر کبھی ایک پیر نے ڈاکہ ڈالا ہوتا اور کبھی دوسرے پیر نے اور مال وہ علیحدہ سے لگاتے وکم کم میں نشاکرین اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے کہ کتنا ایک خوبصورت عقیدہ اے اللہ تو نے ہمیں نصیب فرمایا ہے اور یا وکم من شاکرین اور ہو جاؤ من شاکرین تابے میں سے اور یہاں پہ شاکرین یعنی مراد وہی عابدین ہے کہ عبادت کرنے والوں میں سے بن جاؤ اور یہی شکر یہ اللہ کی بندگی ہے شکر گزار بندے بن جاؤ جیسے بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی نہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جب رات کو وہ نماز پڑھتے ہتھا تفت اور یہاں تک کہ ان کے پاؤں وہ سوج جاتے پاؤں تھک جاتے سوج جاتے عائشہ کہتی ہے اے اللہ کے پیغمبر اتس غفر اوہادا وقدما تقدم کما تا اے اللہ کے پیغمبر آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں حالانکہ اگلے پچھلے سب گنا آپ کے لیے ماف کیے گئے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے عائشہ افلا اکون وبدن شکورا جب اللہ نے اتنا احسان کیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں شکریہ کا حق تو یہی ہے کہ اللہ نے سب کچھ معاف کیا ہے اللہ نے اپنا بندہ بنایا ہے تو پھر تو زیادہ تابے وہ بننی چاہیے توحید کا عقیدہ اللہ نے نصیب کیا ہے تو زیادہ تابدار بنو وما قدر اللہ حق قدرے اب اس آیت میں پھر مشرک کو زجر دیا جاتا ہے اور شرک کا سبب بیان کیا جاتا ہے کہ آخر یہ مشرک شرک کرتا کیوں ہے اصل میں اس نے اللہ کے مرتبے کو نہیں پہچانا ورنہ اگر اللہ کے مرتبے کو پہچانا ہوتا تو مشرک کبھی بھی شرک کا نام تک وہ زبان پہنا لیتا لیکن اللہ کی عزت اللہ کی عزمت اللہ کی قدر نہیں پہچانی اور قرآن میں یہ جملہ یہ تیسری مرتبہ یہ تین مقامات میں یہ جملہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ تیسری مرتبہ آخری مرتبہ یہ آ رہا ہے پہلی مرتبہ یہ جملہ آپ لوگوں نے سورہ انعام آیت نمبر 91 میں پڑھا تھا میں وہاں پہ قرآن کے منکرین کے لیے یہ جملہ استعمال ہوا تھا وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل کالما انہ بشر من شئی اور پھر وہاں پہ قرآن کی عظمت ذکر کی تھی کہ یہ لوگ یہ اللہ کی تعظیم کیوں نہیں کرتے وجہ یہ کہ انہوں نے قرآن کو قرآن سے انکار کرتے ہیں ورنہ قرآن کو یہ مانتے ہوتے تو یہ اللہ کی تعظیم بھی کرتے قرآن کا منکر اصل میں یہ اللہ کی عزمت کو نہیں پہچانتا اور دو مقامات میں یہاں پہ یہ جملہ اور سورہ حج آیت نمبر چورہتر میں یہ جملہ استعمال ہوا تھا ان دو مقامات میں رد علی مشرقین اور توحید اور شرک کے ضمن میں یہ جملہ بیان ہوا ہے کہ مشرک اللہ کی تعظیم نہیں پہچانتا اللہ کی قدر اور اللہ کا مرتبہ نہیں پہچانتا وما قدر اللہ حق قدری اور تعظیم نہیں کی ان مشرقین نے اللہ کی حق قدری ہی اس کی مناسب تعظیم اور یہاں پہ حق قدری ہی یہ اضافہ صف موصوف ہے صفت کی اضافت موصوف کی جانب یعنی جیسے اللہ کی تعظیم کرنے کا حق ہے ویسے انہوں نے اللہ کی تعظیم وہ نہیں کی اور اللہ کے لیے وہ صفات انہوں نے بیان نہیں کی جو اللہ کے لیے مناسب ہیں اور اللہ کو ان صفات سے انہوں نے پاک نہیں جانا کہ جن صفات سے اللہ کو پاک کرنا ضروری ہے اور وہ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے ذرا اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت ذرا یہ دیکھو ول ارد جمی یہ جملہ حالیہ ہے اس حال میں اور حال یہ ہے کہ زمین جمی ان سب کی سب قبضت یہ اس کی مٹھی میں ہے اس کی مٹھی میں ہوگی یوم قیامتی بروز قیامت یہ پوری زمین یہ اللہ کی مٹھی میں ہوگی جب ایک ذات کی مٹھی اور اس کی قدرت اتنی ہے کہ پوری زمین اس کی مٹھی میں ہو وہ سماوا تو اور آسمان سارے متویا تم بھی یہ لپٹے ہوئے ہوں گے بے ہی ان کے دائیں ہاتھ میں یہ ایسی قادر ذات اور ایسی عظیم ذات اور ایک مشرک یہ غیروں کو اللہ کے ساتھ برابر کرتا ہے مٹی سے بنا نطفے سے بنا وہ حقیر مخلوق وہ اللہ سے اللہ کے ساتھ برابر کرتا ہے مفسرین ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ کہاں اللہ اور کہاں نطفے سے اور مٹی سے بنی یہ حقیر مخلوق تو وہ کہتے ہیں وہ اعین توراب من رب ارباب بار بار یہ جملہ تفاصیر میں آتا ہے ائی نہ تواب من رب ارباب کہاں رب ال ارباب کہاں اس پورے جہان کا مالک اور کہاں تراب کہاں مٹی کی یہ مخلوق اور پھر جب فنا بھی ہو چکی ہے موت بھی اس پر آئی ہے صبح نہ تعالی عما شریکون پاک ہے اللہ شرک سے اور بہت برتر ہے اس سے کہ جو یہ مشرک اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار ٹہراتے ہیں اب یہاں سے تفصیل تخویف اخروی ہے صلف یہ کہتے تھے صلف صالحین سے یہ قول یہ نقل ہے علماء نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص وہ قیامت کے احوال یہ اپنے دل کے ساتھ وہ دیکھنا چاہتا ہے من ان یشاہد یوم القیامتی جو اپنے دل کے ساتھ قیامت کے احوال مشاہدہ کرنا چاہتا ہے فلیق رخر صورت ظمر وہ سور زمر کی ان آخری آیات کو پڑھے یہاں سے ونوف کفصور تو یہاں سے تخویف اخروی ہے اور یہ قیامت کے احوال یہ بیان کیے جاتے ہیں ونف کفیسوری اور یہاں پہ دو نفخوں کا ذکر ہے پہلے نفخے کے ساتھ یہ ساری مخلوق یہ مر جائے گی اور یہ بے ہوش ہو جائے گی مر جانا اور دوسرے نفقے کے ساتھ یہ ساری مخلوق یہ اٹھے گی ونفی کا فیصوری اور پوکھا جائے گا پھر سوری سور میں اللہ کے پیغمبر نے اس سور کی تجبی سینگ کے ساتھ دی ہے اور چونکہ اس کی حقیقت اور اس کی تفصیل وہ بیان نہیں کی جا سکتی لیکن عام لوگوں کی سمجھ کے لیے اللہ کے پیغمبر نے اس سور کی تشبیح سینگ کے ساتھ دی ہے کہ جس کا ایک سرا یہ پتلا ہو اور دوسرا سرا کہ جس سے آواز نکلے وہ بڑا ہو وہ سوری اور پونکھا جائے گا پھر سوری سور میں من ومن تو بے ہوش ہو جائیں گے وہ یعنی مر جائیں گے تو بےہوش ہو جائیں گے وہ مر جائیں گے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہیں وہ منفی ارد اور وہ جو زمین میں ہے اللہ منشا اللہ مگر وہ جسے چاہے اللہ تو اس پر یہ موت یہ نہیں آئے گی اخرا اور پھر دوبارہ پھونک ماری جائے گی اس میں دوسری مرتبہ فَإذا هم قیام ينظرون تو اچانک یہ سارے یہ کھڑے ہوں گے ينظرون اور دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو یا دیکھ رہے ہوں گے اپنے حال کو اپنی حالت کو وہ دیکھ رہے ہوں گے اور ہر کسی ہر کوئی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا اور یا ایک دوسرے کے احوال وہ دیکھ رہے ہوں گے واشر الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور چمک اٹھے گی زمین بنور رب اپنے رب کی روشنی سے اس کی تفصیل کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ کتاب اور رکھا جائے گا وَوُضِعَ الْكِتَابُ کتاب اور رکھے جائیں گے عملنا نامے یہاں پہ الکتاب سے مراد عملنا نامے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ اے کتب و اعمال العباد جو بندوں کے اعمال کے کتاب ہیں یعنی اعمال نامیں وہ رکھے جائیں گے اور وہ حاضر کیے جائیں گے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تیرہ چودہ میں گزرا تھا وَكُلَّ انْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ہر انسان کا عمل نامہ ہم اس کی گردن میں وہ لٹکا دیں گے اور کہیں گے پڑھو اپنا عمل نامہ اقرا کتابك یہ آج تمہارا اپنا نفس ہی تمہارے ساتھ حساب کرنے کے لئے کافی ہے سورہ کہف آیت نمبر 49 میں بھی یہ جملہ گزرا تھا ووضع الكتاب فترالمجرمین مشفقین مما مم فيه اور مجرم دیکھیں گے اس میں اور کہیں گے یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها اس عمل نامے کو کیا ہوا ہے اس نے تو نہ چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ بڑا مگر سب کا احاطہ کیا ہے تو یہاں پہ بھی وہ کتاب اور رکھے جائیں گے عمل نامے لوگوں کے وجی ابن نبی نہ اور لایا جائے گا پیغمبروں کو وہ شہدا اور گواہوں کو پیغمبر اسی طرح علماء اپنے زمانے کے قرآن گواہی دے گا فرشتے گواہی دیں گے زمین گواہی دے گی انسان کے یہ اپنے اعضاء کے خلاف گواہی دیں گے اور گواہوں کی ایک پوری طویل فہرست ہے اور لایا جائے گا پیغمبروں کو وہ شہدائی اور گواہوں کو وہ خود بالحقی اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ لا لائدلم اور ان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی بخاری میں ابو سعید الخدری کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت نوح کو بروز قیامت لایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ نے تبلیغ کی ہے قوم کو حق پہنچایا ہے وہ کہے گا نام یا رب اے رب بالکل ہاں پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا بلغكم کیا اس نو نے تمہیں پیغام پہنچایا ہے تو وہ جھوٹے کہیں گے ماں جا مذیر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا حالانکہ ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی ہے حضرت نوہ سے کہیں گے من دکھ تمہارے گواہ کون ہیں تو حضرت نو کہیں گے محمد و امتح محمد اور اس کی امت یہ میرے گواہ ہیں تو رسول اللہ کو اور ان کی امت کو لایا جائے گا اور پھر رسول اللہ کی امت گواہی دے گی اور اللہ کے پیغمبر نے پھر یہی کہا کہ تم لوگ دیگر امتوں پر گواہی دو گے لیکن کون جو قرآن جس نے پڑھا ہے قرآن میں قرآن پڑھنے والے حضرت نو کے حق میں گواہی دیں گے اور ان کی قوم کے خلاف جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ کیا گواہی دے گا وجی ابن نبی نو اور لایا جائے گا پیغمبروں کو شہداء اور گواہوں کو خود بالحق اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ لا اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا کہ کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا اور اس کے کاتے میں زیادہ گنا ڈالا جائے اور کسی نے کوئی اجر کوئی ثواب کا کام کیا ہے اور اسے اس سے محروم کیا جائے ایسا ہرگز نہیں ہوگا معملت اور پورا پورا دیا جائے گا ہر ایک نفس کو بدلہ اس عمل کا جو اس نے کیا ہے وہ ہوا فعلون اور یہ اللہ خوب جانتا ہے اسے جو یہ لوگ کرتے ہیں اور اللہ سے لوگوں کا کوئی عمل وہ پوشیدہ نہیں ہے اب یہاں پہ تفصیل ہے وہ خود بالحق کہ انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اور وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جانا کیا ہے بعض لوگوں کو جہنم میں داخل کرنا اور بعض کو جنت میں داخل کرنا وسیخ الدین کفرو الا جہن مزومرہ اور ہانکے جائیں گے یعنی سی ساق ساکیسوکو بمانا کہ کسی کو پیچھے سے دکیلا جائے وسیع اللہدین کفرو الا جہن مزومرہ ہانکے جائیں گے چلائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی کتاب سے اللہ کے پیغمبروں سے جہنم کی طرف زمرہ گروہ در گروہ گروہ گروہ بنا کر اور یہ گروہ درگوہ اس وجہ سے تاکہ جہنم کی طرف وہ جانا اور ہانکے جانا یہ ایک تکلیف اور یہ مصیبت اور پھر گروہ در گروہ تاکہ یہ مزید شرمندہ ہوں اور رسوا ہوں اور ایک دوسرے کے ذریعے بھی انہیں تکلیف پہنچے ایمان والوں کے بارے میں بھی یہی آئے گا لیکن وہ ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے ساتھ جاتے ہوئے وہ خوش ہوں گے وسیع اللہ کفرو علاجن نہ مزمرہ اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی کتاب سے توحید سے پیغمبروں کی رسالت سے جہنم کی طرف زمرہ گروہ گروہ بنا کر جاؤہا یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں اس جہنم کے قریب فتحت ابو, آبو تو اچانک کھولے جائیں گے اس کے دروازے اور یہ بندے کو تب پتہ چلتا ہے کہ جب گرمی کے سخت موسم میں انسان کسی بند دروازے کسی کمرے کے بند دروازے کو کھولتا ہے اور اس کی وہ بڑاس اچانک جب چہرے پر آتی ہے تو اسی لیے کہ اس کی وہ بڑاس یہ ان کے چہروں پر آ جائے اور داخل ہونے سے پہلے ہی یہ ازیت اور عذاب میں گرفتار ہو جائیں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے فتحت ابو آبا تو کھولے جائیں گے اس جہنم کے دروازے اور جہنم کے سات دروازے ہیں جس طرح حجر میں گزرا تھا وقال الحم خزانتہا اور کہیں گے ان سے خزانت اس جہنم کے چوکیدار اور اس کے داروغا خازن خزانہ خازن کی ہے خازن ذمہ دار کو کہتے ہیں وہ داروغہ چوکی دار اور کہیں گے ان سے جہنم کے وہ داروغ المیاتی کم منکم کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس پیغمبر تم میں سے تمہاری جنس میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے پیغمبروں کا کام کیا ہوتا ہے اللہ کی کتاب بیان کرنا دنیا میں پیغمبروں کا کوئی اور کام نہیں ہوتا لیکن کاش کہ آج امت کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے پیغمبر وہ دنیا میں ہمیشہ اللہ کی کتاب پڑھانے کے لیے آئے ہیں لیکن آج امت اتنی ہی دور ہے کوئی اور بات نہیں کر رہے کہ پیغمبر نہیں آئے تھے تو نماز نہیں پڑھائی تھی یا پیغمبر نے حج کی ترغیب نہیں دی تھی وجہ یہ کہ ان تمام اعمال کا دار و مدار اللہ کی کتاب پر ہے قرآن سے عقیدہ صحیح ہو تو یہ تمام اعمال درست ہیں اور اگر قرآن نہیں ہے یہ تمام اعمال کوئی حیثیت نہیں آیا نہیں آئے تھے پیغمبر تم میں سے یتلون کم آیات ربکم کہ پڑھتے تھے وہ تم پر اپنے رب کی آیتیں اللہ کی کتاب لکھا یوم کم حاضا اور انہوں نے ڈرایا تھا تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے لکھا ملاقات سے یوم تمہارے دن کی حاضہ جو یہ ہے قرآن ہمیشہ قرآن اور آخرت کو اکٹھے ذکر کرتا ہے پیغمبروں کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب اور اس دن کے لیے تیار کر سکیں قالو تو یہ کہیں گے بلا بے شک کیوں نہیں پیغمبر آئے تھے انہوں نے اللہ کی کتاب بیان کی تھی ولا کن حق العذاب مت العابرین لیکن ثابت ہوا تھا عذاب کا حکم حکم عذاب کا اعلی کافرین انکار کرنے والوں پر کوئی یہ نہ کہے کہ ان پر کوئی ختم قلب لگا تھا بلکہ الکافرین میں اور اگلی آیت میں متکبرین تکبر میں ان کے اپنے عمل کی طرف اشارہ ہے کہ اصل میں انہوں نے تکبر کیا تھا حق سے انکار کیا تھا تو تب جا کر ان پر اللہ کے عذاب کا حکم لگا تھا ولاکن حق تت العذاب علی الکافرین لیکن ثابت ہوا تھا عذاب کا حکم یہ اللہ کے عذاب کا حکم ال انکار کرنے والوں پر کہ جنہوں نے توحید سے اللہ کے پیغمبر سے اللہ کی کتاب سے آخرت سے انکار کیا تھا تو آج اسی مقام میں آ قیلہ تو کہا جائے گا اد ابواب جہنم خالدین فیحا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہو گے اس میں فب سمف المتکبرین تو بہت برا ٹکانہ ہے تو بہت بری برا ٹکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا اللہ ہماری حفاظت فرمائے وسیق الدین اور چلائے جائیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا تھا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو رب کی مخالفت سے بچایا تھا ات تک کہ جو ڈرے تھے اپنے رب کی مخالفت سے توحید کو انہوں نے مانا تھا شرک سے وہ ڈرے تھے اللہ کی کتاب کی مخالفت سے وہ بچے تھے تو وہ چلائے جائیں گے جنتی یعنی فرشتوں فرشتے انہیں لے جائیں گے جنت کی طرف فوری طور پہ کہ جائیں اپنے مقام کی طرف الل جنتی جنت کی طرف زمرہ گروہ گروہ کر کے حتیٰ اذا جا یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے اس جنت کے پاس اور یہاں پہ واو ہے وفت حت اس حال میں کہ کھولے ہوئے ہوں گے اس کے دروازے یعنی جنت کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھولے ہوئے ہوں گے تاکہ جنت کی وہ خوشبو وہ دور سے ان کو یہ آئے اور یہ محسوس کریں حدیث میں آتا ہے کہ پانچ سو سال کی دوری سے یہ جنت کی یہ خوشبو یہ محسوس کریں گے یعنی اتنے دور سے وقال الحم خزانتہا اور کہیں گے ان سے خزنت جنت کے وہ چوکیدار اور وہ ذمہ دار سلام علیکم کہ سلامتی ہو تم پر یعنی جہنم کے عذاب سے بچ گئے تب تم تب تم اور خوش ہو جاؤ تم تب تم یعنی تم خوش ہو جاؤ اور خوشی مناؤ تب تم اور تم خوش ہو جاؤ یا طب تم ماضی کا سیغہ ہے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکیزہ تھے تمہارے اقوال اور تمہارے اعمال یعنی آج جنت میں تم کیوں آئے تمہارے اقوال اور اعمال یہ پاک تھے اور جنت یہ پاک لوگوں کی جگہ ہے تب تم سلام علیکم سلامتی ہو تم پر اور تب تم تم خوش ہو جاؤ یا تب تم تمہارے اقوال اور آمال یہ پاک تھے فد پس داخل ہو جاؤ ان جنت میں خالی دینا ہمیشہ صدا رہنے والے اور یہ لوگ کہیں گے الحمد للہ تمام تعریف الوہیت کی یہ اللہ کے لیے ہے اللہ وہ اللہ صدا وعدہ کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا سچ کر سچا کیا ہم سے اپنا وعدہ اور سچ کر دکھایا ہمارے ساتھ اپنا وعدہ او رسن تبو او اور وارث بنایا ہمیں الردا زمین جنت کی زمین کا یہاں پہ الرد الفلام آہت کے لیے اور مراد جنت کی زمین ہے اور وارث بنایا ہمیں جنت کی زمین کا نہ من الجنت حیت و نشا اور ہم رہتے ہیں نہ او اور ہم رہتے ہیں اور یا ہم سکونت اختیار کرتے ہیں من جنتی جنت میں سے ہائی و نشہ جہاں کہیں پہ ہم چاہیں دنیا میں جن لوگوں نے پابندی کی زندگی گزاری ہے تو پھر جنت میں آخرت میں آزادی ہے اور جہاں پہ دنیا میں لوگوں نے آزادی کی زندگی تو پھر وہاں پہ آخرت میں تنگی ہے یہ آسان سا قانون ہے نہ تب وہ او منل جنت حیث و نشہ اور ہم جگہ لیتے ہیں اور ہم رہتے ہیں منل جنتی جنت میں سے ہائی سو نشا جہاں کہیں پہ ہم چاہیں اللہ فرمائیں گے فن اجر العاملین بس کیا خوب ہے اجر عمل کرنے والوں کا اور قرآن میں جگہ جگہ یہ آتا ہے کہ جنت تمہیں ملی تمہارے عمل کی وجہ سے دراصل جنت یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے لیکن ظاہری سبب اس کے لیے انسان کا اپنا عمل ہے فن اجر العاملین اور یہ صورت کے آغاز کے ساتھ اسے باندھ دیا مشرقین وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں شرک کے راستے سے مانا اللہ علیہ کہ ہم ان کی بندگی نہیں کرتے مگر اس لیے کہ ہم اللہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں وہ بھی اللہ کا قرب چاہتے ہیں لیکن شرک کے راستے سے قرآن کہتا ہے عمل کے راستے سے وہ عمل کہ جو اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے اس راستے سے اللہ کا قرب حاصل کرو اور جنت حاصل کرو فن اجر پس کیا خوب ہے اجر عمل کرنے والوں کا منہولشی اور تم دیکھو گے فرشتوں کو ہافینا کہ وہ گھیرنے والے ہوں گے من حول آرشی آرش کے ارد گرد کو یو سب نب اور وہ پاکی بیان کریں گے بے حمد اپنے رب کی صفات کے ساتھ وخدیا بے بِالْحَقِّ اور فیصلہ کیا جائے گا ان لوگوں کے درمیان بالحق کے انصاف کے ساتھ وکیل الحمد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور کہا جائے گا کہ تمام تعریف خدائی کی تمام تعریف الوحیت کی لِلَّهِ خاص اللہ کے لیے ہیں رب العالمین کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے صورت میں دعو توحید تھا اس بات و توحید بالآل تلاقلیہ اور مشرقین کے شبہات کی تردید تھی اللہ خالق کلشن یہ اللہ پیدا کرنے والا ہے ہر ایک چیز کا اور یہ اللہ ہر ایک چیز پر ذمہ دار ہے اور کارساز ہے خاص اسی اللہ کے لیے چابیاں ہیں آسمانوں کی بل اور زمین کی یا خاص اسی اللہ کے اختیار میں ہے خزانے آسمانوں کے اور زمین کے اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے توحید سے انکار کیا ہے اللہ کی آیتوں سے دلائل سے اللہ کی کتاب سے یہ لوگ یہ توانی ہے اور نقصان اٹھانے والے کہہ دیجئے پیغمبر کہ آیا بغیر اللہ کے تم لوگ مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں اے جاہلوں اور تحقیق وہی کی گئی ہے آپ کی جانب اور ان لوگوں ان پیغمبروں کی جانب جو آپ سے پہلے تھے کہ اگر آپ نے شرک کیا ہے پیغمبر تو ضرور بضرور برباد ہو جائیں گے آپ کے عمل اور ضرور بضرور آپ ہو جائیں گے تاوان، تاوانیوں میں سے نقصان اٹھانے والوں میں سے بلکہ خاص اللہ کی تم بندگی کرو اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے اللہ کی بندگی کرنے والوں میں سے اور تعظیم نہیں کی ان مشرقین نے اللہ کی مناسب تعظیم جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق ہے اور زمین پوری کی پوری اس کے قبضے میں ہوگی بروز قیامت اور آسمان سارے متویات لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں پاک ہے اللہ شرک سے اور بہت برتر اور بلند ہے اس سے کہ جو یہ مشرقین اللہ کے ساتھ شریک اور رشتے دار ٹہراتے ہیں اور پھونک ماری جائے گی سور میں تو بے ہوش ہو جائیں گے مر جائیں گے وہ کہ جو اوپر آسمانوں میں ہیں اور وہ جو نیچے زمین میں ہیں مگر وہ جسے اللہ چاہیں ثم نفخ فيه اخرى اور پھر پھونک ماری جائے گی اس سور میں اخرى ایک مرتبہ اور پس اچانک یہ لوگ کھڑے ہوں گے ينظرون اور دیکھ رہے ہوں گے قیامت کے احوال کو اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کی روشنی سے اور لائے جائیں گے اور رکھے جائیں گے عملنا میں اور لایا جائے گا پیغمبروں کو اور گواہوں کو گواہی کے لیے اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے مائیں حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی اور پورا پورا دیا جائے گا ہر ایک نفس کو بدلہ اس عمل کا جو اس نے کیا ہے اور یہ اللہ خوب جانتا ہے اسے جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے توحید سے جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر یہاں تک کہ جب آئیں گے اس جہنم کے پاس تو کھولے جائیں گے اچانک اس کے دروازے اور کہیں گے ان سے جہنم کے داروغا آیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس پیغمبر تم میں سے کہ جنہوں نے پڑھی تھی تم پر آئے اپنے رب کی اللہ کی کتاب اور ڈرایا تھا تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے قیامت سے تو یہ کہیں گے بلا بے شک آئے تھے ڈرایا تھا لیکن ثابت ہوا تھا عذاب کا حکم عل کافرین انکار کرنے والوں پر کہ جنہوں نے توحید آخرت قیامت رسالت اللہ کی کتاب سے انکار کیا تھا تو کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہو گے اس میں فبی سمس والم تو بہت بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی اور چلائے جائیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا تھا اپنے رب کی مخالفت سے الل جنت کی طرف گروہ گروہ بنا کر یہاں تک کہ جب آئیں گے اس جنت کے پاس اس حال میں کہ کھولے جائیں گے اس جنت کے دروازے اور کہیں گے ان سے جنت کے چوکیدار اور اس کے ذمہ دار سلام علیکم سلامتی ہو تم پر جہنم کے عذاب سے بچ گئے تم اور خوش ہو جاؤ تم یا تم تمہارے اعمال اقوال پاکیزہ تھے اور داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ اور کہیں گے کہ سب تعریف الوہیت کی للہ خاص اللہ اس ذات کے لیے ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا ہمارے ساتھ اپنا وعدہ اور ہمیں وارث بنایا الارضا جنت کی زمین کا نتبوؤ وہ امن اور ہم رہتے ہیں اس جنت میں ہائی و نشا جہاں کہیں پہ ہم چاہیں اور کیا اچھا ہے اجر کیا خوب ہے اجر عمل کرنے والوں کا بدلہ اجر عمل کرنے والوں کا اور تم دیکھو گے فرشتوں کو حافینا و ترل اور تم دیکھو گے فرشتوں کو حافینا گھیرنے والے من حول العارشی عرش کے ارد گرد کو یو سب کے وہ پاکی بیان کرتے ہیں بے حمد اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ بالحقی اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان بالحقی انصاف کے ساتھ اور کہا جائے گا الحمد رب العالمین تمام تعریف الوہیت کی خاص اللہ اس ذات کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین